السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری وسرلی عمری من لسانی ملسانی قولی رب ضدنی علماء رب ضدنی علماء رب ضدنی علم و, و, و فہمہ آمین یا رب العالمین آج ہم انشاءاللہ شاء اللہ صورت آیت نمبر 6 اور ساتھ پڑھیں گے آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات فرماتے ہیں کہ اندین ذرح اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں ان کافروں پہ برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں آپ ان کو قرآن و حدیث سنائیں یا نہ سنائیں رب کے عذاب کی خبر دیں یا نہ دیں لا یؤمنون ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں انذار ایسی خبر کو کہتے ہیں جس سے خوف پیدا ہو ایسی خبر دینا جس سے خوف پیدا ہو اسے انذار کہتے ہیں تو اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انََ الدینہ بےشک وہ لوگ کافر جنہوں نے کفر کیا سوا ان برابر ہے علم ان پر ان انتم آپ انہیں ڈرائیں ام لم تن ذیر یا نہ آپ انہیں ڈرائیں لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے اس کی وجہ کیا ہے آیت نمبر سات میں اللہ رب العزت نے وجہ بیان فرمائی فرمایا ختم اللہ علیہ قلوبہ ثم الم والا ابسارحم غشا و لمعاب عظیم اللہ نے ان کے دلوں پہ ان کے کانوں پہ مہر لگا دی ہے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا اچھا سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب اللہ نے مہر لگا دی ہے تو پھر ہم کافروں کو کیوں برا بلا کہیں وہ تو معذور ہیں کیونکہ اللہ نے مہر لگا دی ہے ایسی بات نہیں اگرچہ اللہ رب العزت نے مہر کی نسبت اپنی طرف کی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 اور اگر وہ اس گناہ کو دوبارہ کرتا ہے تو اس نقطے کو بڑھا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے وہ سیاہی پورے دل پہ چھا جاتی ہے اور یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا کل بل ارونا علی بہ کانو یک کہ ہرگز نہیں بلکہ زنگ بن کر چھا گیا ہے ان کے دلوں پر جو وہ کماتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ گناہ کر کر کے ان کے دل اتنے سیاہ ہو چکے ہیں کہ اب ان دلوں پہ اللہ رب العزت نے مہر لگا دی ہے ختم اللہ اللہ نے مہر لگا دی ہے علی قلوبہم ان کے دلوں پہ قلوب قلب کی جمع ہے جس کا مطلب ہے دل ویسے بنیادی طور پہ قلب کے معنی الٹنا پلٹنا ہے چونکہ انسان کا جو دل ہے یہ ایک حالت میں نہیں رہتا بدلتا رہتا ہے اس لیے اسے قلب کہا جاتا ہے ختم اللہ اللہ نے مہر لگا دی ہے علی بہم ان کے دلوں پر و اعلی سم سمع یہ کان کی اس قوت کا نام ہے جس سے انسان آوازوں کو محسوس کرتا ہے اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر و اعلیٰ اور ان کے کانوں پر و اعلیٰ اور ان کی آنکھوں پر گشاوت پردہ ہے و اور ان کے لیے عذابً عذاب ہے عظیم بہت بڑا وہ آخردوانہ ان الحمد للہ رب العالمین